وک اللہ علطََََََََََََََََََََن فنار الوافی معاف صحی حین کتاب کا چوتھا مقصد احکام الاسرہ خاندان کے بارے میں احکام و مسائل اور اس میں پہلی کتاب کتاب النکاح اور پہلی کتاب کی دوسری فصل الفصل السانی العشرۃ بین بینظوجین میاں بیوی کے مابین رہن سہن میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں خاوند کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کے خاوند کے ساتھ سلوک اور تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اس دوسری فصل میں پہلا باب باب العدلو بین الزوجات بیویوں کے مابین عدل و انصاف کرنا جب کسی کی دو یا تین یا چار بیویاں ہوں تو اس پہ واجب ہے کہ اپنی بیویوں کے مابین عدل و انصاف کرے اس بارے میں یہ پہلا باب ہے اور حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار سولہ ون زیرو ون سکس میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں امام, امام مسلم ان انس ان قال جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں كان علی نبى صلی اللّہ علي و سلمتنسو نبى كريم صلی اللّہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بیویاں گيارہ تھی لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی نو بیویاں تھی تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وہ نو بیویاں جو آپ کے فوت ہونے تک زندہ رہیں جو آپ کے فوت ہونے تک موجود تھیں ورنہ دو بیویاں ایسی تھیں جو آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں اب یہ نو بیویاں کون سی ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک ہیں سودا کیونکہ نبی علی صلاۃ اسلام نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا کے بعد جن سے شادی کی تھی وہ کون ہیں وہ ام المؤمنین سودا بنتے زماں ہیں تو آپ نے سودا بنتظما سے شادی کی تھی اس کے بعد جن سے آپ نے شادی کی وہ کون ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا یعنی کہ جناب ابو بکر کی صاحبزادی اور اس کے بعد آپ نے کن سے شادی کی حفصہ یعنی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ انہوں کی صحبزادی اور اس کے بعد آپ نے کن سے شادی کی ام سلمہ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو سلما کی وائف تھیں اور ان کے بچے بھی تھے اور اب تک جتنی میں نے بیویاں آپ کے ذکر کی ہیں سب قریشی ہیں سب کون سی ہیں قریشی ہیں سودا بھی قریشی ہیں عائشہ بھی قریشی ہیں افسا بھی خاندانی قریشی سے ہیں ام سلما بھی ان میں سے ہیں اور اس کے بعد ہیں زینب زینب جاش یہ قریشی بھی ہیں بلکہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا نکاح پہلے آپ نے کن سے کیا تھا زید بن ہارسا سے اور پھر طلاق ہوئی اور اللہ رب العزت نے جناب زینب کا نکاح آپ سے کر دیا اور یہ نکاح آسمانوں سے ہوا ہے اور جناب زینب کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے میرا نکاح کس نے کیا اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے کیا <سؤال> اور اس کے بعد ام حبیبہ یہ کس کی بیٹی ہیں ابو <باست> سفیان کی رضی اللہ ترن تو یہ بھی کیا ہوئیں قریشی ہوئیں اور اس کے بعد ہیں جویریہ اور صفیہ یہ دونوں قریشی نہیں ہیں اور اس کے بعد کون ہیں میمونہ اور یہ بھی کون ہیں یہ بھی قریشی ہیں تو یہ ہیں آپ کی نو بیویاں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے تو جناب مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ کی نو بیویاں. نو بیویاں تھیں اور یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس جانب کہ ہمیں نبی علیہ السّلاۃ کے بارے میں آپ کی سیرت پہ مشتمل کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے پہلے نمبر پہ الرحیق المختوم یہ وہ کتاب ہے جو ہندوستان کے ممتاز عالم دین مولانا صفیر رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی اور عربی میں لکھی مکہ میں یہ اعلان ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت پہ جو کتاب لکھے گا اور جس کی کتاب عمدہ ہوگی اسے انعام ملے گا پانچ انعام ملنا تھے اور اس بات کی اجازت تھی کہ کتاب آپ عربی میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں یا فرانسیسی زبان میں لکھیں یا اردو میں لکھیں یعنی دنیا کی زندہ زبانوں میں تو مولانا صفیر الرحمٰن مبارک پوری نے یہ کتاب عربی میں لکھی تھی اور اس کو پہلا انعام ملا تھا اور اگر آپ رحیق المختوم پڑھ چکے ہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ اسی پہ اتفاق نہ کریں تھوڑا سا آگے بڑھیں نبی علی سات اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے دل میں آپ علی صد اسلام کی محبت بڑھتی ہے اور اسلام پہ عمل کرنے کا جذبہ تیز ہو جاتا ہے تو کس کتاب کا نام بتانے لگا ہوں سیرت نبوی ڈاکٹر مہدی رسک اللہ اس کے رائٹر ہیں اور یہ سودان کے ہیں اور سعودی عرب کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا کنگ فیصل ایوارڈ ملا اور دارالسلام نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے بڑی شاندار کتاب ہے اس لحاظ سے کہ اس کے حاشیے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کتاب یہ جو واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے یہ مستند ہے یا نہیں اس کی سند کیسی ہے یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ ذرا پکڑیے گا تاکہ میں بھائیوں کو دکھا دوں عربی میں لینا چاہیں تو یہ ہے عربی میں لینا چاہیں تو یہ ہے آپ کے سامنے اور اگر آپ اردو میں لینا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں اور یہ دو جلدوں میں ہے سیرت نبوی تو یہ کتاب لیجیے میں آپ کے مزید قریب کر رہا ہوں تو یہ کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کیجئے اس کی خصوصیت میں بتا رہا ہوں کیا ہے اس کی خصوصیت اس کا حاشیہ ہے جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے وہ لازمی طور پہ ہر بات پڑھتے ہوئے نیچے حاشیے کی طرف دیکھے کہ میں نے جو بھی واقعہ پڑھا ہے جو حدیث پڑھی ہے اس کے بارے میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے یہ لازمی طور پہ دیکھیں اور اس چیز کا اپنے آپ میں شوق پیدا کریں تاکہ آپ علمی لحاظ سے آگے بڑھیں علم میں آپ کا مقام بڑھے تو یہ جناب عنا ابن مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علی سات والسلام کی کتنی بیویاں تھیں نو بیویاں تھیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نو بیویاں یہ آپ کی خصوصیت ہے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک وقت اپنے گھر میں یا اپنے نکاح میں چار سے زیادہ بیویاں رکھے زیاد یا کتنی بیویوں کی اجازت ہے چار اور وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ جس کو خطرہ ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکوں گا کی وہ ایک ہی پہ اکتفا کرے تم اللہ تعادل اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اگر انصاف نہیں کر سکو گے ایک کی طرف مائل ہو جاؤ گے دوسری کو نظر انداز کر بیٹھو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے تو یہ نو بیویاں آپ کی خصوصیت ہے بلکہ ٹوٹل آپ کی بیویاں کتنی تھیں گیارہ فقان تہیرا اللہ فیطسین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے مابین تقسیم کرتے کیا تقسیم کرتے باریاں ان کے رات کس گھر میں گزارنی ہے کس وائف کے, پا... کے گھر میں رہنا ہے تو جب آپ ان کے مابین تقسیم کرتے ان کے باریاں تقسیم کرتے تو لا تحیر المرات الاولى آپ نہیں پہنچتے تھے پہلی بیوی کے پاس لا فی تسن مگر نویں رات میں یعنی کہ ہر بیوی بی کا نمبر نویں رات میں آتا تھا فکل نہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نو دن تک پہلی بیوی بی کو نہ دیکھیں اس کے حالات کا جائزہ نہ لیں اس کے پاس تشریف لے کر نہ جائیں یہ تو ممکن نہیں ہے جی تو پھر کیا ہوتا تھا وہ بیان کار لینے سے اپنے مالک کہ یہ سب جمع ہوتی تھیں ہر رات اس بیوی کے گھر میں جس بیوی کے پاس آپ نے آنا ہوتا تھا جس کے پاس آپ کی باری ہوتی تھی اس بیوی کے گھر میں ہر رات آپ کی بیویاں جمع ہو جایا کرتی تھی فکان افیع بہتی عائشہ تو آپ ام المن عائشہ کے گھر میں تھے یعنی کہ ایک رات ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ ام المن عائشہ کے گھر میں تھے فجات زینب تو زینب آئی زینب کون ہے زینب بنت جاش اور یہاں پہ یہ بتانا مناسب ہوگا کہ زینب بنت جاش وہی ہیں جن کے بارے میں ام المن عائشہ خود فرماتی ہیں کس حدیث میں اس حدیث میں جس حدیث میں ام ممن عائشہ نے اپنا وہ واقعہ بیان کیا ہے جس میں ان پہ تومت لگی تھی ان پہ الزام لگا تھا جسے کیا کہتے ہیں واقعہ عفق جھوٹا الزام لگایا گیا تہمت لگائی گئی انہیں بھی تکلیف دی گئی نبی علی صلام کو بھی دکھ پہنچایا گیا اور ام ممنین عائشہ کے والدین کو بھی پریشان کیا گیا تو وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے امرمومن عائشہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلاطلام نے میرے بارے میں مشورہ کیا کن سے جناب علی سے کہ تمہاری عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا جناب عائشہ کی لونڈی بریرہ سے اور آپ نے مشورہ کیا اسامہ بن زید سے اور آپ نے مشورہ کیا زینب بن تجاج سے جناب زینب زین بنتجاج نے اس مسئلے میں گفتگو کرنے سے مادت کر لی کوئی تبصرہ نہیں کیا جناب ایشا اس موقع پہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا کن کو زینب بنتجاج کو اور کہتی ہیں یہیں وہ تھیں جو میرے مقابل تھیں ان کے آپ علیہ السلام کی بیویوں میں سے جن کا میرے ساتھ مقابلہ بنتا تھا وہ یہیں تھیں لیکن اللہ نے ان کو ان کے تقوا اور پرہیزگاری کی وجہ سے بچا لیا یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ وہ اس تہمت کا حصہ نہیں بنی ورنہ جیسے سوکن تھی تو شاید بن جاتی لیکن ان کے تقوا اور پرہیزگاری نے ان کو اس چیز سے بچا لیا. بچا لیا تو یہ چونکہ ابھی بات آگے اس قسم کی آنے والی ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو پہلے سے بتا دوں اب آپ جناب عائشہ جناب میں مالک کہتے ہیں کہ آپ ام المومنین عائشہ کے گھر میں تھے فجا زینب تو زینب آئیں زینب بنت جاش آپ کی پھپھو کی بیٹی اور آپ کی وائف فمد یدہ تو آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا ان کی طرف یعنی کہ آپ نے ہاتھ پھیلایا ان کی طرف کن کی طرف اس میں دو احتمال ہیں آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اپنا ہاتھ بڑھایا ان کی طرف کن کی طرف اس میں کتنے احتمال ہیں دو ایک احتمال یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا جناب زینب کی طرف فقالت تو ام المن عشہ نے کہا ہا دی زینب یہ زینب ہیں یعنی کہ آپ میرے گھر میں ہیں اور یہ زینب ہیں اور ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں یعنی کہ جب آپ میرے گھر میں ہیں تو یہاں پہ آپ ان کی طرف ہاتھ کیوں بڑھائیں اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کن کی طرف ام ممن عائشہ کی طرف تو فقالت تو ام المن عائشہ نے اس پہ کہا ہاتھ زینب یعنی کہ آپ میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں جبکہ گھر میں زینب بھی موجود ہے کیونکہ گھر میں کیا تھا اندھیرا تھا اس زمانے میں سورج غروب ہوتا تو گھروں میں اندھیرا چھا جاتا فکف ال صلی اللہ علیہ وسلم یادا تو نبی علی السلاط اسلام نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا آپ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا فتقا والا تھا تو ان دونوں میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ان دونوں میں تکرار شروع ہو گئی کن دونوں میں ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالمام حتیٰ استخبہ حتیٰ استخبہ یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں بحث و مباحثہ آگے بڑھ گیا بڑھ گیا حتیٰ کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں وہ قیمت اور نماز کے لیے ایک کہہ دی گئی نماز کے لیے اکامت کہہ دی گئی فمر ابو بکرک تو ابو بکر رضی اللہ تلن و گزرے اسی صورت حال میں ان کے وہ گزرے تو آپ کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی فسامی اسواتا تو انہوں نے ان دونوں کی آوازیں سن لیں کنہوں نے جناب بکر صدیق رضی اللہ تلن نے فق تو آپ نے کہا اخرج یا رسول اللہ علیہ اے اللہ کے رسول آپ نماز کے لیے تشریف لے آئیں آپ نماز کے لیے تشریف لے آئیں آپ نماز کے لیے نکل آئیں وہ افواہ ان نے اور ان کے منہ میں مٹی ڈال دیں ان کے منہ میں کیا ڈال دیں یعنی کہ جناب صدیق نے آوازیں سنی ہیں تو کم از کم اپنی بیٹی کی آواز تو پہچان لی ہے نا تو اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑیں ان کی پرواہ نہ کریں آپ تو لائیے نماز کے لیے اور ان کے منہ میں کیا ڈالیں مٹی ڈالیں فقار جن نبی یُو صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی سات وسلام نکل گئے گھر سے نکل گیا تو شیف لے گئے فقالت عشا تو ام المومنین عائشہ نے کہا العنق نبی یو صلی اللہ علیہ وسلمۃ فی عجیع ابو بکرن فیف آلو بی ویفعل. اب نبی علی صلاح نماز مکمل کریں گے تو ابو بکر آئیں گے کدھر آئیں گے ہاں میرے پاس آئیں گے فیف البی ویف تو میرے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے یعنی کہ مجھے ڈانٹیں گے مجھے برا بلا کہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہلکی کی پٹائی بھی کر دیں تو فیف آلوی ویفالوی میرے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے فلما قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ... تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو عطا ابو بکرن تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے کن کے پاس ام المن عائشہ کے پاس فقال اللّہ قولا شدیدہ تو ان سے سخت ترین گفتگو کی ان سے سخت ترین گفتگو کی وقال اور کہا یعنی کہ ہوئے کہا اطسنعین احادہ کیا تم ایسا کام کرتی ہو یعنی کہ نبی علیہ السلاطل کی موجودگی میں آپس میں بحث و تکرار کرتی ہو اور آپ علیہ السلاط اسلام کو پریشان کرتی ہو اس قسم کی باتیں جناب صدیق نے کی اور امرم عمنی نعشہ کو ڈانٹا کیونکہ ان کی بیٹی تھی ان کی صاحبزادی تھی اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا نبی علیہ السلاط اسلام کا عدل و انصاف کہ آپ نے تمام بیویوں کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی ایسا نہیں ہے کہ جو بیویاں آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں تو ان کو زیادہ ٹائم دیں اور جو کم اچھی لگتی ہیں ان کو کم ٹائم دیں ایسا نہیں تھا آپ علی سات وسلام سب میں کیا کرتے تھے عدل و انصاف کرتے تھے حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا خصوصاً آخری ایام میں کہ آپ جس کو چاہیں اس کو آگے کر دیں جس کو چاہیں اس کو پیچھے کر دیں تر دی منتشا و منہ و تو کا منتشا اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا اختیار دیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے ادر و انصاف کا عظیم الشان مظاہرہ کیا ہے اور آپ کہا کرتے تھے اللہ مہادہ قسمی فیمہ عملک اے اللہ یہ باریاں مقرر کرنا یہ راتیں مقرر کرنا یہ وہ چیز ہے جو میرے اختیار میں ہے اس میں میں نے تقسیم کر دی ہے اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تیرے اختیار میں ہے یا اللہ اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا کیا مطلب دل یا اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تیرے ہاتھ میں ہے اگر میرا دل کسی ایک بیوی کو دوسری بیوی سے زیادہ پسند کرتا ہے تو یا اللہ یہ چیز تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن بظاہر تحفہ دینے میں راتیں تقسیم کرنے میں باریاں مقرر کرنے میں میں ایک کو دوسری پہ فوقیت نہیں دیتا اور نہ دوں گا تو یہ آپ کا کیا ہے عدل و انصاف ہے اور اس سے پتہ چلا کہ نبی علی السلاط اسلام کتنے مصروف تھے اس کے باوجود بیویوں کو ان کے حقوق دیا کرتے تھے اس کے لیے آپ نے ایک تو ان کی باریم کو رکھی ہوئی تھی دوسرے نمبر پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی بیویاں آپ سے ملاقات کرتی تھی ایسا نہیں ہے کہ نو بیویاں ہوں تو آپ ایک ہاتھ سے رابطہ رکھیں اور باقی سب کو نظر انداز کر دیں ایسا آپ علیہ السلاطلام نے نہیں کیا اور اسی یہ پتہ چلا کہ ام محات المنین اور دیگر صاحبہ کلام اگرچہ شان کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے بہت اونچے ہیں اور ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں امبیا کلام علی مثلاط و اسلام کے بعد انہیں کا مقام و مرتبہ ہے لیکن بہرحال وہ بشر تھے بہرحال وہ انسان تھے تو اسی لیے آپ کی بیویوں کے مابین بطول سوکن کبھی کبھار کوئی نہ کوئی تکرار ہو جاتی تھی لیکن ایسا معمول نہیں تھا ایسا معمول نہیں تھا آپ دیکھیں یہاں پہ تکرار ہوئی ہے جناب زینب اور جناب عشا کے مابین اور یہیں وہ زینب ہیں جن سے جب سوال کیا جاتا ہے جناب عیشا کے بارے میں جب تو مت لگتی ہے تو کیا کہتی ہیں اللہ کرسر مجھے اس کیس سے دوری رکھیے میں اس معاملے کو تفسرہ کر نہیں کرنا چاہتی اور یہاں سے فضیلت معلوم ہوتی ہے کس کی جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کہ نبی علی سات اسلام کے معاملے میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ عائشہ میری بیٹی ہیں اور ان کی جانب لیں ان کی طرف داری کریں بلکہ جب بھی ایسا کچھ ہوا تو جناب صدیق نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا آپ دیکھ رہی ہے جب جناب عائشہ پہ تومت لگی ہے اور کافی ایام گزر گئے ہیں اور جناب عائشہ والدین کی گرمی آ چکی ہیں اور نبی علی علیہ وسلام تو شیف لاتے ہیں جناب عائشہ کے پاس بیٹھتے ہیں جناب صدیق بھی تشریف فرما ہیں اور جناب عیشہ کی والدہ بھی تشریف فرما تو آپ کہتے ہیں عائشہ اگر غلطی ہو تو توبہ کر لو اللہ معاف کر دینے والا ہے تو جناب عائشہ حیران ہو جاتی ہیں الفاظ سن کر کہتی ہیں ابا جی آپ کچھ کہیں یعنی کہ میرا دفاع کریں اللہ کے اصول کیا کہہ رہے ہیں اپنی والدہ سے کہتی ہیں امی جانا آپ کچھ کہیں لیکن دونوں نے کہا کہ ہم بیٹا کچھ نہیں کہہ سکتے یعنی کہ نبی علیہ السّلاۃسلام کی موجودگی میں ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بعد اس حدیث سے پتہ چلا آپ علیہ اللہ کے اخلاق کا آپ کے اخلاق کا پتہ چلا کہ ان دو بیویوں میں آپس میں بحث و مباحثہ ہوا ہے تکرار ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ علی الات اسلام نے اس بنیاد پہ ان میں سے کسی کی پٹائی کی ہو ان میں سے کسی کو مارا ہو ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس بھی پتہ چلا کہ وہ انسان بھی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے جو مرتبہ کے لحاظ سے آپ سے نیچے ہے یہاں پہ جناب صدیق نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ اکثر ان کو چھوڑیے آپ نماز کے لیے تشریف لائیے ان کو نظر انداز کر دیجئے تو آپ نے جناب صدیق کا یہ مشورہ قبول کیا ہے <خصو> اس کے بعد باب نمبر دو باب تصوم المر اتو بدنی زو عورت روزے رکھے گی اپنے خاوند کی اجازت سے رمضان کے روزے مرد نے بھی رکھنے ہیں عورت نے بھی رکھنے ہیں لیکن نفلی روزے جب عورت رکھے گی تو خاون کی اجازت سے رکھے گی اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے گی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ خامن کا حق بیوی بی پہ کس قدر عظیم ہے <تصفح> حدیث نمبر ایک ہزار سترہ ون زیرو ون سیون قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری, امام, بخاری امام بخاری کا اور امام مسلم کا. <تصفح> عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حرا رضی اللہ ترن سے سرویت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لامرآتوم وضو جوہ شاہد اللہ بدنی کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ روزے رکھے جب اس کا خامن موجود ہو اللہ بدنی ہی لیکن اس کی اجازت سے رکھ سکتی ہے آپ دیکھیے کہ خامد کو اللہ رب العزت نے کتنا حق دیا ہے کہ عورت سے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جائز ہی نہیں تمہارے لیے روزہ رکھنا حلال ہی نہیں یہاں سے عورتوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ان پہ ان کے خامدوں کے حقوق کس قدر ہے اور نبی علیہ سات اسلام نے اس موقع پہ کہا تھا جب آپ کو جناب معاد بن جبل نے سیدہ کیا تھا کہا تھا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو سیدھا کرے اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سیدہ کرے کیونکہ خامن کا حق اس اتنا زیادہ ہے <خصف> یہ ہے اسلام کی تعلیمات اور ان تعلیمات کے نتیجے میں گھر آباد ہوتے ہیں فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور ایک وہ سوچ ہے جو آج ہماری بچیوں کو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے وہ کیا مرد و عورت برابر ہیں اس سوچ کے نتیجے میں خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں فیملیاں اجڑ رہی ہیں بچے پریشان ہیں کیونکہ بچہ اس تب صحیح تربیت پاتا ہے جب اسے والد کا سایہ بھی ملے والدہ کا سایہ بھی ملے لیکن اس نعرے نے میاں بیوی بی کو جدا کر دیا تو نقصان کن کو ہوا بچوں کو ہوا آنے والی نسلوں نسلیں جو ہیں ان کی تربیت پہ برا اثر پڑ رہا ہے اسلام نے بہت سے امور میں مرد کو عورت پہ فوقیت دی ہے اور کئی امور ایسے ہیں جہاں پہ اسلام نے عورت کو اہمیت دی ہے جس کا جو حق ہے اسلام نے اسے وہ دیا ہے آپ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے جب ایک صحابی آپ سے پوچھتے ہیں آپ علی سات اسلام سے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے فرمایا تمہاری ماں وہ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں وہ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا پھر تمہارا باپ یہاں پہ عورت کو کتنے حق دیے گئے ہیں تین اور باپ کو ایک حق دیا گیا ہے کیوں کیونکہ بچے کو پالنا بچے کو پیدا کرنا بچے کی پرورش کرنا اس میں جو محنت ماں کی صرف ہوئی ہے جو قربانیاں ماں نے دی ہیں وہ باپ نے نہیں دی باپ نے پیسہ لگایا پیسہ خرچ کیا کھانا لا کر دیتا رہا دودھ لا کر دیتا رہا دہی لا کر دیتا رہا علاج کرواتا رہا لباس لا کر دیتا رہا یہ سب کچھ ٹھیک اپنی جگہ پہ لیکن سردیوں کی رات جب بچہ پیشاب کر دے تب اپنی نیند قربان کرنا اسے سنبھالنا اور بچہ نہ سوئے تو خود جاگتے رہنا بچہ بیمار ہو تو اپنی نیند کو قربان کر دینا گھر کے کام کاج بھی کرنا خامن کے حقوق بھی پورے کرنا باقی بچوں کے حقوق بھی پورے کرنا اور چھوٹے بچہ جو ہے اس کو بھی اس کا دینا یہ ماں کا بہت بڑا کارنامہ ہے تو بہرحال آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خامند کے حقوق کتنے زیادہ ہیں کہ عورت کو اللہ کا یہ حق نفلی روزے رکھنا یہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ خامد اجازت نہ دے اور اس بھی پتہ چلا کہ خاون رات یا دن میں کسی وقت بھی اپنی بیوی سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے جس مطالبے کا اسے نکاح کے نتیجے میں حق حاصل ہے یعنی کہ ضروری نہیں کہ وہ اپنا حق رات کے وقت حاصل کرے دن کے وقت بھی وہ اپنا یہ حق استعمال کر سکتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب کہ خاؤن موجود ہو جب تک کہ وہ اجازت نہ دے اور اسی سے بھی پتہ چلا کہ جب خاؤن مسافر ہو شہر میں موجود نہ ہو تو عورت اس سے پوچھے بغیر نفری روزہ رکھ سکتی ہے اس کے بعد فرمایا ولا تدنفی بےت ہی اللہ بھی اور عورت اپنے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے اللہ بدنی ہی مگر خاون کی اجازت کے ساتھ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں گھسنے نہ دے کسی کو اپنے گھر میں بیٹھنے نہ دے کسی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولے اپنے گھر کا دردہ اس کے لیے کھولے جس کے بارے میں جانتی ہے کہ میرا خاون اس کے گھر میں آنے کو پسند کرتا ہے بلکہ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ علماء کے نام نے اس موضوع پہ بھی گفتگو کی ہے کہ اگر خاون اپنی بیوی کے باپ کا داخلہ بند کر دے تو پھر کیا کیا جائے حافظ ابن حضر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے وہ فت میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث واضح دلیل ہے کن کے خلاف مالکیوں کے خلاف مالکی حضرات امام مالک کی طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ کا داخلہ بند کرے تو اس کو حق حاصل نہیں ہے باپ کو عورت داخل ہونے کی اجازت دے گی چاہے خامت روکے یہ کنہوں نے کہا ہے مال کیوں نے کہا ہے اور اس عدیز کے بارے میں مالکی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی اسلام نے سلا رحمی کا حکم دیا ہے کس کا حکم دیا ہے سلا رحمی. رحمی کا اور باپ کا داخلہ بند کر دینا یہ سیدہ رحمی کے خلاف ہے تو حافظ ابن حضر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلا رحمی اس حد تک آپ کریں گے جب تک آپ کو اختیارات ہیں جب کوئی ایسا معاملہ ہو جو آپ کے اختیار میں نہ ہو تو وہاں پہ آپ سلا رحمی کیسے کریں گے مثال کے طور پہ آپ کے باپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے تو کیا آپ سلا رحمی کرنے کے لیے اس کو تھانے سے چھڑا لائیں گے یعنی کہ دھکے کے ساتھ قانونی طریقہ اختیار کیے بغیر آپ کہیں جی میرا باپ ہے میرے پر واجب ہے کہ میں سلا رحمی کروں نہیں سلا رحمی اسی حد تک ہے جس حد تک معاملہ آپ کے اختیار میں ہے تو جب خامد نے داخلہ بند کر دیا ہے اپنے سسر کا لڑکی کے باپ کا تو وہاں پہ لڑکی سیرارہمی کیسے کر سکتی ہے تو ایسا خامند کی اجازت کے ساتھ ہی ہوگا تو بہر آپ صاف صاف کیا کہہ رہے ولادنفی فی بیتی اللہ اب ادنی اور عورت اپنے گھر میں ان کے خامند کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے اللہ من خامد کی اجازت کے ساتھ اچھا اس کے ان قوانین کے فوائد کیا ہیں کہ گھر آباد ہوتے ہیں گھر کیا ہوتے ہیں اگرچہ آپ کو یہ بات عجیب لگے گی کہ اسلام نے مرد کو اتنا زیادہ حق دے دیا ہے کہ لڑکی کا باپ آئے تو اس کا داخلہ بند کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ بات بظاہر ہمیں بہت عجیب سی لگتی ہے لیکن نظام تو چلے گا عورت پہ ظلم ہو گیا مان لیا عورت کے باپ پہ ظلم ہو گیا مان لیا لیکن گھر چلے گا یا نہیں چلے گا گھر چلے گا گھر کا سسٹم چلے گا عورت روتی رہے گی لیکن کام چلے گا طلاق نہیں ہوگی بچے ماں باپ کی شفقت سے معروم نہیں ہوں گے اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس موقع پہ عورت کو حق حاصل ہے کہ بغاوت کا اعلان کر دے تو پھر کیا ہوگا طلاق, طلاق ہو جائے گی عورت ماں باپ کے گھر میں اب ماں باپ کو نیند نہیں آئے گی کہ بچی ہماری گرمی واپس آ گئی ہے طلاق طلاق یافتہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا اب اس کا نکاح کہاں پہ کریں بچے بھی ساتھ لے آئیے انہیں کون پالے گا ہم فوت ہونے والے ہیں بعد میں اس کا سہارا کون بنے گا کتنے مسائل کھڑے ہوں گے تو اس لیے اسلام نے برابری کا اصول نہیں دیا اور برابری کا اصول آپ کہیں بھی نافذ کر لیں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جو میاں بیوی بی کو برابری کے اصول پڑھا رہے ہیں وہ کسی جگہ تو کر کے دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کی فیکٹری ہے وہاں پہ آپ دو پارٹنر ہیں اور دونوں فیصلہ کریں کہ ہم برابر برابر ہیں دونوں کا آرڈر چلے گا ایک یہ ہے کہ پارٹنر دونوں ہیں لیکن ہم طے کر لیتے ہیں کہ فیکٹری کا نظام صحیح چلانے کے لیے جو ڈائریکٹر بنے گا وہ ایک ہی ہوگا جو ڈائریکٹر بنے گا وہ کیا ہوگا, ایک ہی ہوگا. لیکن اگر ہم طے کر لیں نہیں بھائی آپ نے پچاس لاکھ روپیہ دیا میں نے بھی پچاس لاکھ روپیہ دیا آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں ہم برابر کے شریک ہیں دونوں کا آرڈر چلے گا تو پھر کیا ہوگا ایک ڈائریکٹر جائے گا وہ ایک انجینئر کو بطور ملازم وہاں پہ رکھے گا ڈیوٹی دے کر آئے گا دوسرا اس کو نکال دے گا ایک اس کو یہ ڈیوٹی دے کر آئے گا دوسرا کہے گا. نہیں. چھوڑ دو. وہ کام کرو جب آپ کی پیداوار ہے مثال کے طور پہ سائیکل کی فیکٹری ہے سائیکل بیچنے کی باری آئے گی ایک جو ہے معاہدہ کر کے آئے گا دوسرا کینسل کر دے گا تو کیا نظام چل سکے گا نمی. کوئی فیکٹری کوئی ملک کوئی گھر کوئی شاپ کوئی اسکول کوئی کالج کوئی یونیورسٹی برابری کی بنیاد پہ نہیں چل سکتے تو اللہ رب العزت نے گھر کے معاملات میں کس کو فوقیت دی ہے مرد کو دی ہے لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے آخرت میں سب کا حساب تعمل ہے اگر مرد اس سے نجائز فائدہ اٹھاتا رہا ہے تو روزہ قیامت اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا لیکن دنیا میں بہرحال مرد کو اس معاملے میں فوقیت دی گئی ہے تاکہ ایک گھر کا سربراہ ہو اور دوسری جو ہے اس کی معاون ہو اور گھر کا نظام چل سکے تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے خاون کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے مگر خاون کی اجازت سے دوسری جانب ہم خامد سے مطالبہ کریں گے اللہ سے ڈرو تمہاری بھی بہنیں اگر ان کے گھر میں تمہارا داخلہ بند کر دیا جائے تمہارے والد کا داخلہ بند کر دیا تمہارے اوپر کیا گزرے گی تو یہ سمجھایا جائے گا لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ خاون کو منع کر رہا ہے یہ بھی تو سوچیں نا آخر کو گڑبڑ ہے نا شاید خاون محسوس کرتا ہے کہ جب بھی میرا سسر آتا ہے میری ساس آتی ہے اس کے بعد میری اور میری بیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے میری بیوی کو اشتہار دلانے والا کون ہے میری بیوی اچھی بلی میرے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے جو ہی میرے وا... میرے سسر یا ساس میرے گھر میں آتے ہیں اس کے بعد میری بیوی کا رویہ تبدیل ہو جاتا کیوں اور پھر خامد اگر پمندی لگاتا ہے تو وہ کون سی قیامت تک کے لیے وہ پابندی لگائے گا اس کے بعد وائف رویہ تبدیل کرے اپنا خامد کے ساتھ اور اس سے معذت کرے اور اس کو قائل کرے کہ میرے والد صاحب کو آپ آنے دیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی کہانی ختم ہو جائے گی پیار و محبت کے ساتھ اور اگر خاون کہے کہ تمہارا باپ نہیں آ سکتا وہ کہے آئے گا تو پھر کیا ہوگا گھر برباد ہو جائے گا یہ اسلام کے سنہری اصول ہیں جو عورت کے فائدے کے لیے ہیں کس کے فائدے کے لیے ہیں عورت کے فائدے کے لیے ہیں وہ ما انفقت ان نفقا ان غیر امرحی فن ہو یو ادا اور جو بھی عورت خرچ کرے جو بھی اور خرچ کرے الغیر عملی ہی خامند کے حکم کے بغیر خاوند کی اجازت کے بغیر فعن ہو یو ادا ہو تو اس کا آدھا جو ہے اس کو دیا جائے گا کس کو خامد کو کیا مطلب ادر و ثواب اگر عورت خاون کی اجازت کے بغیر آٹا دے دیتی کسی مسکین کو سو روپیہ دے دیتی ہے کسی بیوہ کو کسی یتیم کو تو اس کا آدھا ثواب کس کو ملے گا خامد, خامد, خامد, خامد, خامد کو ملے گا اس کا کیا مطلب ہے اس جو ملنے کا مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے آدھا ثواب کیوں بھائی یہ نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دیا بھی خامند کی اجازت کے بغیر ہے اس کے اوپر تو سزا ملنی چاہیے اس کے اوپر تو گناہ ملنا چاہیے اس کے اوپر تو وعید آنی چاہیے لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ خامند کی اجازت کے بغیر اگر خرچ کرے تو خامند کو آدھا ثواب ملے گا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ خامند نے بیوی کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے لیکن ایک مخصوص مقدار تک کہ اگر کوئی فقیر مسکین آئے تم پچاس روپیہ دے سکتی ہو بیس روپے دے سکتی ہو اب یہ اس نے اجازت دے رکھی عام اجازت اب یہ بیوی بی جب بھی اس اجازت کے مطابق کسی فقیر اور مسکین کو مال دے گی تو آدھا ثواب کس کو ملے گا خامند کو بیوی بی کو اس لیے کہ اس نے دیا خامند کو اس لیے کہ پیسے کما کر کون لے کر آیا خامد لے کر آیا جو آٹا دیا گیا ہے وہ کس کے پیسوں سے ہے خامد کے پیسوں سے ہے ایک مفہوم اس کا یہ ہے دوسرا مفہوم اس جملے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ خامد نے عورت کو خرچہ دیا اس کا ذاتی خرچہ کہ یہ ایک ہزار روپیہ میں دے رہا ہوں تم اپنے اوپر استعمال کر سکتی ہو اپنے کپڑے لے سکتی ہو اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکتی ہو مثال کے طور پہ وہ ہر مہینے اپنی وائف کو ایک ہزار دیتا ہے دس ہزار دیتا ہے تو ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں دیتی ہے اب خامن نے دے دی وہ پیسے کس کے ہو گئے بیوی کے ہو گئے لیکن چونکہ اسے دینے والا کون ہے خامن تو اس لیے جب بھی اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی آدھا ثواب خامن کو ملے گا تو دوسرا مفہوم یہ ہے اس جملے کا ہم بڑھتے ہیں تیسرے باپ کی طرف تیسرا باپ کیا ہے باب عند القا جماع کے موقع پہ بسم اللہ پڑھنا جماع کے موقع پہ اللہ کا نام لینا حدیث نمبر ایک ہزار اٹھارہ ون زیرو ون ایٹ قوف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان اہدم اذا اراد ان عطی الحل فقال بسم اللہ اللہ جنبنا شیقان وجنب جنب ما رزقتنا مار ان ف انَََََََََََََ ولدن قدر بنا لم الفى دارك ابدا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم میں سے کوئی جب اپنی وائف کے پاس آنا چاہے آنا چاہے سمرادیہ کو اس سے جمع کرنا چاہے اگر تم میں سے کوئی جب اپنی وائف کے پاس آنا چاہے فقالہ تو یہ کہے کیا کہے بسم اللہ اللہ کے نام سے ان کی کیا کس کا نام لیا اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جنبن الشیطان اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا اللہ ہمیں شیطان سے بچا کر رکھنا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا وجنب شیقان ہمار زختانہ اور جو تو ہمیں عنایت کرے جو تو ہمیں دے کیا مطلب اولاد, اولاد اور جو تو ہمیں اولاد دے جو تو ہمیں بیٹا یا بیٹی دے اسے بھی شیطان سے دور رکھنا پہلے کیا اللہ میں شیطان ہم سے شیطان کو دور رکھنا اور اب کیا شیطان کو اس سے دور رکھنا جو تو ہمیں دے گا قدر بے نا ورد انفی دارک تو اگر ان کے مابین اولاد مقدر ہوگی اگر ان کے نصیب میں کیا ہوگی اولاد ہوگی لفظ کیا بولا آپ نے ولد بیٹا ہو یا بیٹی ولد کا کس کے لیے ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی مولنس کے لیے بھی تو اگر ان کے مابین ولادن کوئی اولاد ان کے مقدر میں ہوئی ان کے نصیب میں ہوئی فی علی کا اس تعلق میں اس تعلق کے نتیجے میں اگر اللہ نے ان کو کوئی اولاد دینا ہوئی تو لم دہو شیطان آبادا تو اس اولاد کو اس بچے کو اس بچی کو شیطان کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکے گا کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا کتنی عدیم عدیث ہے پہلے نمبر پہ اس سے پتا چلا ہمارے دین کی عظمت کا ہمارا دین کیسے ایک ایک معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے واشروم میاں بیوی بی کا تعلق اور بیویوں کا آپس میں تعلق سوکنوں کا آپس میں تعلق اور یہ کہ خامد موجود ہے تو بیوی روزہ نہیں رہ سکتی اسے پوچھے بغیر اس کے گھر میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر ان کے آنے کی اجازت نہیں دے سکتی آپ دیکھیں کیسے ایک ایک معاملے میں ہمارا دین رہنمائی کہتے ہیں کتنا عظیم دین ہے ہمارا دوسرے نمبر پہ سے پتہ چلا کہ بسم اللہ کتنی عظیم چیز ہے آپ دیکھیں کہ واشروم کے بارے میں بھی ہم سے یہی کہا گیا ہے بسم اللہ کہ اللہ آپ پڑھیں بسم اللہ اللہ انی اعوذ کم من ہی الخبائت تو بسم اللہ کے بارے میں کیا آیا ہے کہ جب بسم اللہ آپ پڑھیں گے تو شیطان اور جن آپ کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکیں گے بسم اللہ پردہ بن جائے گی آپ کے مابین اور جنوں کی نگاہوں کے مابین سیر واش روم میں کدا حاجت کے موقع پہ ہم ہیں لیکن شیطان جن آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے کیوں کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے اندازہ کیجیے کہ بسم اللہ میں کتنی قوت ہے کتنی طاقت ہے اللہ کے ازکار میں کتنی قوت ہے کتنی طاقت ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں آپ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں اس موقع پہ اللہ کا نام لیں تو شیطان جن آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے کھانا کھاتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھیں شیطان آپ کے آپ کے کھانے میں سے آپ اپنا حصہ وصول نہیں کر سکیں گے کھانا کھانے میں سے کچھ نہیں لے سکیں گے لیکن جس گھر میں کوئی داخل ہو اور اللہ کا نام نہ لے گھر میں داخل ہونے کی دعا نہ پڑے کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ نہ پڑے شیطان ایک دوسرے سے کہتے ہیں لو جی آج ہماری رہائش کا بھی بندوبست ہو گیا ہمارے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا اور اسی بھی پتہ چلا کہ شیطان جو ہیں یہ ایک حقیقت رکھتے ہیں جیسے جادو ایک حقیقت ہے شیطان اور جنوں کا وجود بھی ایک حقیقت ہے اور ہم اس میں ایمان لاتے ہیں اور جن جو ہوتے ہیں دو طرح کی ہوتے ہیں کئی مسلمان اور کئی کافر تو کیا کہنا ہے جی اے اپنی اے وائف کے پاس جب کو آنے کا ارادہ کرے اس سے کچھ قائم کرنا چاہے تو کیا کہے گا بسم اللہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں اللہ کے نام سے یعنی کہ اللہ کا نام لے کر میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اللہ کا نام لے کے میں برکتیں چاہتا ہوں اللہ میں اللہ جنبنا ہم سے دور کر دے کس کو شیطان کو وہ جنب اور شیطان کو دور رکھنا اس سے بھی جو تو ہمیں دے گا ایک جو اولاد تو ہمیں دے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑے گا اس کو ملے گا کیا فرمایا کہ اگر ان کے ماں اس تعلق کے نتیجے میں کوئی بچہ نصیب میں ہوا کوئی بچہ ان کو ملنے والا ہوا تو لم الرحو شیطان العبدا اللہ اس شیطان اس بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اب اس نقصان سے کیا مراد ہے کچھ علمائی کرام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اس بچے کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا یعنی کہ کفر کی راپ نہیں لگا سکے گا ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا اور کچھ علماء کام نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا اس بچے پہ کوئی تسلط نہیں ہوگا کوئی غلبہ نہیں ہوگا تو یہ مختلف مفہوم ہیں جو علماء کے نام نے بیان کیے ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ شیطان اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ علماء کرام نے جو بیان کیا ہے یہ سارے کا سارا انشاءاللہ اس کا حصہ ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اے میاں بیوی کتنے بیوقوف ہیں اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہیں جو آپس میں تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ دعا نہیں پڑتے اور اس کا خمیازہ کن کو بکتنا پڑتا ہے ان کی اولاد کو اور اس حدیث سے بھی مجھے اور آپ کو سبق ملا کہ جتنے بھی اذکار شریعت نے بتائے ہیں دعائیں بتائی ہیں ان کا اہتمام کیجئے صبح کے اذکار شام کے اذکار نماز کے بعد کے اسکار ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے ان میں ہمارے بہت سے فوائد ہیں اس کے بعد باب نمبر چار باب حق الزوجتی من المبیتی ان دزواجی شادی کے موقع پہ بیوی کا رات گزارنے کے تعلق سے حق جب شادی ہو اور جس سے شادی ہوئی ہے اس کی پہلے بھی بیوی موجود ہے تو اب یہ جو نئی بیوی آئی ہے اس کا کیا حق بنتا ہے کتنے دن یہ خاون اسی کے پاس رہے اور پہلی بیوی کے پاس نہ جائے اس بارے میں گفتگو ہوگی اس حدیث میں حدیث نمبر ایک ہزار انیس ون زیرو ون نائن قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا بھی اور امام مسلم کا بھی رضی اللہ عنہ قال رویت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ سے جو آپ علی کے خادم تھے کال وہ کہتے ہیں سیب اقام صبا سنت ہے کس کی نبی علیم کی تو سنت میں سے ہے ان کی آپ کی سنت میں سے ہے کیا کہ جب کوئی آدمی شادی کرے البکرا کسی کمواری لڑکی سے یعنی کہ اس لڑکی کی موجودگی میں جس سے خامق کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ کیا تھی سید تھی سید کس کو کہتے ہیں شہر دیدہ جس کی پہلے شادی ہوئی تھی پھر کیا ہو گئی طلاق ہو گئی پہلے شادی ہوئی تھی پھر کیا ہوا خام فوت ہو گیا یہ بیوہ ہو گئی اب جس خاون کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے پاس جو پہلی بیوی بی موجود ہے وہ کیا ہے سیب یعنی کہ وہ خاون کے پاس جب آئی تھی تو اس سے پہلے کیا تھی وہ سیب تھی یعنی کہ اس کی پہلے سے شادی ہوئی تھی اور اب کون آئی ہے آپ کون آئیے کمواری آئی ہے تو ادا تضو رد البکرال سیب اقام آئندہ سب آ جب کوئی آدمی کسی کنواری سے شادی کرے سیب کی موجودگی میں تو اقام آئندہ تو اس نئی بیوی کے پاس اس کنواری کے پاس قیام کرے گا سب ان سات راتیں وقاسمہ اور اس کے بعد راتوں کو تقسیم کرے گا چونکہ یہ نئی آئی ہے اور ہے بھی کمواری اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی ہے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے بھرے ہوئے گھر سے آئی ہے کس کے پاس خاون کے پاس پریشان ہے اور شرم و حیا کا پیکر ہے تو شریعت نے اس لیے اس عورت کو کیا آ دیا ہے سات راتیں دی ہیں کہ یہ خاون سات راتیں اسی کے پاس گزارے گا ہاں پہلی بیوی بی سے سلام دعا جاری رکھے گا اس کے حالات کا جائزہ لے گا اس کے کھانے کا بندوبست کرے گا اس کی ضروریات کو یعنی کہ پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے لیکن راتیں کہاں گزارنی ہے اس نئی بیوی بی کے پاس کتنی ساتھ وقاسم اور اس کے بعد تقسیم کرے گا اب تقسیم جیسے بھی طے ہو جائے ایک ایک رات یا دو دو راتیں یا تین تین راتیں جیسے بھی ان کا ہو و عیدا تضو جس سیب عالبک آل اور جب وہ شادی کرے کس سے شوریدہ سے یعنی کہ اس سے جس کو کیا ہو چکی ہے طلاق ہو چکی, طلاق ہو چکی طلاق ہے پہلے کسی خامد سے یا اس کو کیا ہوا اس کا پہلا خان فوت ہو گیا تھا تو اب اس خامد سے شادی ہوئی ہے اور اس خامن کے پاس جو پہلی عورت ہے وہ کنواری آئی تھی تو جب کوئی شادی کرے کسی سیب سے شور دیدہ سے عال البکری کنواری کی موجودگی میں اقام آئندہ تلاحسن تو اس کے پاس قیام کرے گا کتنی راتیں تین راتیں سوم ماں اس کے بعد کیا کرے گا تقسیم کرے گا پھر اس کے بعد باریاں لگ جائیں گی اور راتیں تقسیم ہو جائیں گی یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ شریعت نے یہاں پہ ایک تو یہ بتا دیا کہ کنواری سے شادی کی جائے سیب کی موجودگی میں تو کنواری کو کتنی راتیں ملیں گی سات سوال یہ ہے کہ اگر کنواری سے شادی کی جائے اور پہلے کنواری موجود ہو اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں آیا دوسرے نمبر پہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شادی کرے سیب سے شوہر دیدہ سے کس کی موجودگی میں کنواری کی موجودگی میں لیکن یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ سیب سے شادی کرے اور پہلی بھی سیب ہو معاملہ واضح ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شریعت یہاں پہ بتانا چاہتی ہے کمواری اگر آئی ہے تو اس کو کتنی نعتیں ملیں گی پہلی چاہے کمواری ہو چاہے سیب ہو اور دوسرے نمبر پہ بتایا کہ سیب جب آئے گی تو اس کو کتنی دعتے ملیں گی تین, تین. پہلی چاہے کمواری ہو چاہے سیب ہو یہ مفہوم جو میں ابھی بیان کیا ہے اس کی تائید دیگر سے ہوتی ہے ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب امر سلمہ سے اور اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں 1460 1460 اس میں فرماتے ہیں آپ علی ست اسلام لکلی سب سید کمواری عورت کے لیے کتنی جاتے ہیں سات اور سیب کے لیے شور کے لیے کتنی ہے تین یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ پہلی کیسی ہے کیسی نہیں ہے یہ بات نہیں ہوئی اور دوسرے نمبر پہ وہ حدیثی سے امام ماجہ روایت کرتے ہیں اور جناب ابن مالک اس کے راوی ہیں اس میں بھی یہیں آیا بکر صبلی سید کمواری کے لیے ساتھ لاتے ہیں اور سیب کے لیے کتنی ہے تین تو مفہوم یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد دوسری شادی کرے اور پہلی بیوی بی اس کے گھر میں موجود ہے اس کے نکاح میں ہے تو دوسری بیوی بی کو طرف دیکھا جائے گا پہلی کی طرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کنواری ہے یا،, یا سیب تھی دوسری کی طرف دیکھا جائے گا اگر وہ کنواری ہے تو اس کو سات راتیں ملیں گی اس کے بعد بھاریاں لگ جائیں گی اور اگر وہ کیا ہے سیب ہے تو اس کو تین راتیں ملیں گی اس کے بعد بھاریاں لگ جائیں گی اس کے بعد باب نمبر پانچ باب المر تحب و یوم باب میں کیا ہے کہ کوئی عورت اپنی باری اپنا دن اپنی سوکن کو ہبا کر دے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے جواب یہ کہ ایسا کرنا جائز ہے حدیث نمبر ایک ہزار بیس ون زیرو ٹو زیرو قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا بخاری امام بخاری, بخاری کا بخاری اور امام مسلم کا ان عائشہ ان سعودا بنت ضم وہبت یوم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ ترن حاصر ہے کہ بے شک سودا بنت ضمآ نے وہبت اپنا دن ہبا کر دیا تھا ل عائشہ کن کے کن کو ہبا کر دیا تھا ام المن عائشہ کو اپنی باری ان کو دے دی تھی اپنا دن ان کو دے دیا تھا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسم العائشہ تب یوم و اور نبی علی السلۃ وسلم ام المن عائشہ کے لیے ان کا دن اور ان کی باری بھی تقسیم کرتے تھے اور سودا کا دن اور سودا کی باری بھی یعنی کہ ٹوٹل بیویاں کتنی تھیں نو, نو بیوی. ہر بیوی کے پاس آپ ایک رات جاتے لیکن جناب عائشہ کے پاس دو راتیں ایک ان کی اپنی اور ایک وہ رات جو انہیں گفٹ کی تھی کنہوں نے ام المن سودا نے تو یہ ام نے سودا نے کیا ہے نبی علی صلاحت و السلام نے اس معاملے میں جناب عائشہ کو دوسری بیویوں پہ کوئی ترجیح نہیں دی یہ ان کا آپس میں معاملہ ہے ایک بیوی نے اپنا حق دوسری بیوی کو دے دیا تو ان یعنی ایسا جائز اس میں کوئی حرج نہیں, نہیں, نہیں ہے اور یہ ایسا کب ہوا تھا جناب ایشا نے اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں کی ہے جب سودا جو تھی بوڑھی ہو چکی تھی کیا ہو چکی تھی بوڑھی ہو چکی تھی رضی اللہ تعالی انہ جن اللہ تعالی ہمیں ان تمام آپ کی بیویوں سے جو ہماری مائیں لگتی ہیں محبت کرنے کی توفیق نہایت فرمائے ان کا احترام کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اس کے بعد حدیث نمبر چھ باب غیرت الرائر یہ باب ہے سوکنوں کی غیرت کے بارے میں سوکنوں کی غیرت کے بارے میں جن کی گفتگو ہوگی کہ سوکنوں میں جو غیرت پائی جاتی ہے اس کو کس حد تک برداشت کیا جائے کس حد تک وہ غیرت معاف ہے تو اس بارے میں گفتگو یہاں پہ ہوگی تو یہاں پہ کتاب کے معلف جو ہیں اس باب کے نیچے دو حدیثیں لے کر ہیں پہلے نمبر پہ حدیث نمبر ایک ہزار اکیس ون زیرو ٹو ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا بخاری امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن اسماء ان نمبر قالت یا رسول اللہ ان علی غر جناب اسما سے ویت ہے اور رسمہ کون سی ہیں یہ ابو بکر صدیق ردی اللہ انو کی صاحبزادی اور یہ خود بھی صحابیہ ہیں جناب عائشہ کی بہن ہیں اور ان کے شوہر کا نام کیا زبیر بن عوام صحابی ہیں ان کے بیٹے کا نام کیا عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی ہیں تو جناب اسمہ سے سرویت ہے کہ قالت ایک عورت نے کہا یا رسول اے اللہ کے رسول ان علی غرہ میری ایک سوکل ہے فہل علی جناح ان تشبات و منزوجی غیر الدی یوقینی تو کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا اگر میں اپنے خامن کی طرف سے وہ چیز ظاہر کروں جو وہ مجھے دیتا نہیں ہے کیا مطلب میرے پاس کوئی سوٹ ہے اور میں نے خود خریدا ہے اور میں زہر کیا کرتی ہوں سوکل کے سامنے کہ یہ مجھے میرے خامن نے تحفہ کے طور پہ دیا ہے تاکہ اس کا دل جلے تاکہ میرا اس کو پتہ چلے میرا خاون کے کتنا مقام و مرتبہ ہے آپ دیکھیے دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے دل میں کیا داخل کریں خوشی داخل کریں ان کو سلور دیں ان کو اچھی باتیں بتائیں جس سے وہ خوش ہوں وہ رادی ہوں بجائے اس کے کہ ہم ان کو تکلیفیں دیں ان کو پریشان کریں ٹینشن دیں اسلام دکھ دینے کو ٹینشن دینے کو پسند نہیں کرتا اسی لیے اسلام نے جو سنہری اصول دیا ہے کہ اگر کسی جگہ تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں. کریں کیونکہ تیسرا پریشان ہوگا کہ کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہیں کہیں ہی میرے خلاف کوئی مشورہ تو نہیں کر رہے وہ پریشان ہو جائے گا شریعت نے کہا ہے کہ جب آپ نے کچا پیاز کھایا تھوم کھایا تو آپ مسجد میں نہ آئیں کیوں کیونکہ باقی لوگوں کو تکلیف ہوگی جی شریعت کہتی ہے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ, محفوظ رہیں تو آپ اور ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ مسلمان بائی کے سامنے مسکرانا بھی کیا ہے ست صدقہ, ست دلوقتي صدقہ دلوقتي بس ہے بس وہ شریعت کیا اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور کہیں کہ میرے خامند نے مجھے یہ سوٹ دیا ہے مجھے یہ جوتا دیا ہے مجھے آج فون کیا ہے مجھے تو ایک ایک گھنٹہ فون کرتا ہے ایسی باتیں آپ کریں اور اپنی سوکن کو جلائیں اس کو تکلیف دیں اس کو دکھ دیں اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا, دیتا تو یہاں پہ یہ سوال کر رہی ہیں ان علی درا میرے ایک شوقن ہے فہل علی گنا ہن کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا ان تشبات من منزو اگر میں اپنے خامن کی طرف سے کوئی ایسی چیز ظاہر کروں جو میرا خامن مجھے نہیں دیتا میں ظاہر کروں کہ اس نے مجھے دی ہے جبکہ اس نے مجھے نہیں دی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المتشبع بما لم کلا بو بئی زور وہ آدمی جو کوئی ایسی چیز ظاہر کرے جو اسے نہیں دی گئی زہر کرے کہ مجھے دی گئی ہے یہ مجھے گفٹ ملا جی یہ مجھے تحفہ ملا ہے جی اور یہاں پہ اللہ کے اصول عام اصول بیان کر رہے ہیں اب حدیث کے آخر میں اصول کیا بیان کر رہے ہیں عام پوچھا گیا تھا سوکن کا سوکن کے بارے میں معاملہ لیکن آخر میں جو اصول بیان کیا گیا ہے. وہ عام ہے مثال کے طور پہ دو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے میرے ابا جی مجھے روزانہ پانچ سو دیتے ہیں جب دیتے سو روپیہ ہے ساتھ والے کو پریشان کر رہے خام خام وہ سوچے گا کہ میرے والے صاحب تو میرا خیال ہی نہیں کر اور یہ عورتوں میں ہی بیماری پائی جاتی ہے کہ یا تو شکوے شروع ہو جائیں گے شکووں کی مجلس لگی ہوگی تو ہر کوئی دوسری سے بڑھ کر اپنے خاون کا شکوہ کرے گی اور اگر گفتگو شروع ہو جائے کس موضوع پہ کہ تحفہ دینے کے موضوع پہ میرا خاون بڑا خیال رکھتا ہے تو پھر ہر کوئی اس موضوع پہ دوسرے دوسری سے بڑھ کر بتائے گی کہ ہاں میرے خامد میں میرے ساتھ یہ کیا وہ مجھے اس کو نیند نہیں آتی جب تک مجھے فون نہ کرے وہ رہتا تو باہر ہے میرے پاس نہیں تھا لیکن فون کرتا ہے میں تنگ آ جاتی ہوں اور وہ میرے لیے اتنے تحفے لے کر آتا ہے اتنے کپڑے لے کر آتا ہے کہ میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ بس کر دو بس کر دو میں کیا کروں اب یہ گفتگو سن کے وہ ساتھ والی پریشان ہو رہی ہوتی ہے دل میں اس کو اپنے خوان پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کے خوات ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور میرا خواند بھی پوچھتا ہی نہیں ہے مجھے فون بھی نہیں کرتا مجھے تحفے بھی نہیں دیتا تو آفرمارے المتشب بھی مالم یہ ہوتا جس کو جو چیز نہیں ملی اس کے بارے میں زہر کرنے والا کہ مجھے ملی ہے یہ اس شخص کی طرح ہے جو جھوڑ کے دو کپڑے پہن لے کون سے کپڑے پہن لے جھوڑ کے کیا مطلب ہے اس سے علماء کے نے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی نیک نہیں ہے عبادت گزار نہیں ہے زاہد نہیں ہے دنیا سے بے رغبت نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ میری توجہ ساری آخرت پہ ہے میں دنیا کی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے چاہتا ہے کہ اس کا شمار متقی لوگوں میں ہو پرہیزگار لوگوں میں ہو نیک لوگوں میں ہو جبکہ وہ ایسا نہیں ہے تو اس نے گویا کہ جھوڑ کی دو چادریں پہن رکھی ہیں گویا کہ اس نے جھوڑ کی دو چادریں پہن رکھی ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس حدیث کو میری مائیں بہنیں بھی دھیان سے سمجھیں گی اور مرد حضرات بھی اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار بائیس ون زیرو ٹو ٹو, ٹو خا اس حدیث کو وعیت کرنے والے امام کون ہیں امام بخاری ان انسن رضی اللہ عنہ قال جناب انس بن مالک رضی الحیت وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سا ہی کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس تھے اور زیادہ امید یہ ہے کہ وہ کون تھیں ام ممنین عائشہ کون تھیں عائشہ اور موضوع مارا کیا چاہ رہا ہے غیرت کا جی. تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس تھے اور زیادہ امید یہ ہے کہ وہ کون تھی عائشہ فی ہا کامن تو ام محات میں سے کسی ایک نے پیالہ بے جا جس میں کیا تھا کھانا تھا یعنی کہ آپ تھے جناب عائشہ کے گھر میں جی. لیکن کسی نے ایک پیالہ بے دیا نبی علیہ السلام کے لیے جس میں کھانا تھا یعنی کہ آپ سے محبت کا اظہار کیا فضرتی صلی اللہ علیہ فی ید تو اس بیوی نے جس کے, آ... جس کے گھر میں آپ تھے تو اس بیوی نے وہ کون تھی جناب ایشا زیادہ امید یہی ہے تو اس بیوی نے جس کے گھر میں آپ تھے خادم کے ہاتھ کو مارا ون کے ہاتھ کو ایسے ان کے مارا جس سے کیا ہوا فسا تاہ تو پیالہ گر گیا فن فلقت تو وہ ٹکڑے, ٹکڑے ہو گیا لیزا لیزا ہو گیا تو آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب عائشہ نے خادم جو کہ پیالہ لے کر آیا تھا اس کے ہاتھ پہ اس انداز سے مارا ہوگا جیسے اس کو یعنی کہ ہٹا رہی ہوں کہ لے جاؤ کیوں لے کر آئے ہو اسے ادھر میرے گھر میں یعنی کہ آج اللہ کے میرے گھر میں ہیں میں آپ کی خدمت کروں گی مجھے آج موقع ملنا چاہیے میرے گھر میں دوسری کیوں بھیجیں جی یہ مطلب ہے فساقت صحافت پیالہ کیا ہو گیا گر گیا فن کیا ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا فجامہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فلق تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس پیالے کے ٹکڑے جمع کیے کون جمع کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام آج کا کوئی شور ہوتا تو رکھ کے دو تھپڑ لگاتا کہ میری دوسری بیوی نے مجھ سے محبت کی ہے تجھے اتنا بھی برداشت نہیں ہے تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس نے میرے لیے بھیجا تمہیں میرا کوئی احساس نہیں ہے چلو تم اس کی طرف نہیں دیکھتی مجھے دیکھ لو لیکن یہاں پہ کون ہے نبی علیہ السلاط رحمت رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے نمبر ون انسان ہونے کے باوجود انہوں نے اس عمر کو اپنی توہین نہیں سمجھا اسی لیے ایک عالم دین ہیں جن کی چار بیویاں ہیں ان سے میرے سامنے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر ہم دوسری شادی کریں تو آپ کی کیا نصیحت ہے تو انہوں نے کہا تھا دوسری شادی کرنے کے لیے تیسری شادی کرنے کے لیے بہت وسیع دل چاہیے کون سا دل چاہیے بہت وسیع دل بہت بڑا دل چاہیے برداشت کریں سن لیں صبر کر جائیں غصہ پی جائیں تو یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ اصلاۃ وسلام نے کس قدر عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا کس قدر برداشت کا مظاہرہ کیا کس قدر صبر کا مظاہرہ کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں پلیٹ کے ٹکڑے جمع کر رہی ہیں آج کا خواہ ہوتا وہ کیا کہتا چل جمع کر رہے ان کو اسی سے کہتے لیکن نہیں آپ نے ٹکڑے جمع کیے سم اجالا یجمافی حام اللہ کا نفی صحافاتی پھر آپ اس میں اسی پیالے میں جس کے ٹکڑے جمع کر چکے ہیں اس میں آپ وہ کھانا جمع کرنے لگے جو پیالے میں تھا یعنی کہ جو کھانا نیچے گر چکا تھا اس کو آپ نے اٹھایا اس کو ضائع نہیں ہونے دیا اس کو آپ نے اٹھایا وہ یقول اور آفرمان لگے غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت غیرت آ گئی ہے تمہاری ماں غیرت میں مبتلا ہو گئی ہے ان اس کو غیرت آئی ہے کہ اس نے میرے گھر میں کھانا کیوں بھیجا ہے اور کیا لوگ بولے آپ نے تمہاری ماں تاکہ اس میں پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے اس معاملے پہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنا ہے زبان درازی نہیں کرنی ایسا نہ ہو کہ ہم ان دو میں سے کسی ایک کی سائڈ پہ ہو جائیں اور دوسری پہ تنقید شروع کر دیں وہ بھی ماری ماں ہے وہ بھی ماری ماں ہیں فرمایا غارت امکم ام تمہاری ماں غیرت میں مبتلا ہو گئی ہیں سم محبصل خادم پھر آپ نے خادم کو روک لیا کیا مطلب اس کو جانے نہیں دیا صافت منی ان دلتی ہو وفی بےتی ہا یہاں تک کہ پیالہ لایا گیا اس کی طرف سے جس کے آپ گھر میں تھے جس نے توڑا ہے وہ آپ پیالہ دے ایک طرف آپ نے اپنا جو ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ صبر کا مظاہرہ کیا آپ نے کوئی تھپڑ نہیں مارا برا بلا نہیں کہا کوئی بےستتی نہیں کی لیکن جس کا پیالہ ٹوٹا ہے اس کو انصاف لے کر دیا ہے آپ نے خادم کو روک لیا یہاں تک کہ پیالہ لایا گیا اس کی جانب سے جس کے آپ گھر میں تھے فتح صحفہ صحیح تو آپ نے جو دو اے اے صحیح تھا پیالہ جو ٹوٹا ہوا نہیں تھا صحیح سلامت تھا وہ پیالہ آپ نے دے دیا عل اللہ اس بیوی کو اللہ تصیل صحفتہ جس کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا ب ام شکل مقصور افیع بے اور آپ نے ٹوٹے ہوئے پیالے کو روک لیا اس کے گھر میں جس نے توڑا تھا یعنی کہ نبی علیہ صاحب السلام میں ٹوٹا ہوا پیالہ اسی کے گھر میں رہنے دیا جناب ایسے کے گھر میں جنہوں نے توڑا تھا اور جو اچھا پیالہ تھا جو ٹھیک تھا وہ آپ نے اس بیوی بی کو بھیج دیا جس کی طرف سے کھانا آیا تھا جس کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے غیرت کا خیال رکھا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس پہ کوئی بےزتی نہیں کی اس پہ کوئی ان کے مارا نہیں ہے کوئی پٹائی نہیں کی البتہ دوسری جانب یہ بھی نہیں ہے کہ پہلی بیوی بی کو جس نے کھانا بھیجا انصاف لے کر لندی ہو انصاف لے کر دیا ہے اور پھر آپ کا اپنا کردار کہ آپ خود کھانا جمع کر رہے ہیں جو زمین پہ گرا ہے خود پیالے کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کتنے عظیم تھے اور کس قدر عورتوں کا اور خصوصاً اپنی بیویوں کا خیال رکھا کرتے تھے یہ ہیں وہ حقوق عورتوں کے جو اسلام نے بہت پہلے دے دیے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں باب نمبر سات کی طرف باب الوسیت الدین نسائی وہ حسن و معاشرتی هنہ. یہ باب ہے عورتوں کے بارے میں وصیت کے بارے میں اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کے بارے میں حدیث نمبر ایک ہزار تیئیس ون زیرو ٹو تھری قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابھی ہو رضی اللہ عنہ اللہ روایت ہے جناب ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالنساء بن نسا فن المرۃ خلیقت عورتوں کے بارے میں وسیعت قبول کرو یعنی کہ میں عورتوں کے بارے میں وسیعت کرتا رہتا ہوں تو ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے میری یہ وسیعت قبول کرو استع تم قبول کرو بن نسائی عورتوں کے وصیت قبول کرو کن کے بارے میں عورتوں کے می بارے م م م میں ان نمر کیونکہ عورت خلیقت پیدا کی گئی ہے ان کس سے پسلی سے غلط اس کی جمع کیا آتی ہے اضلاع یعنی کہ سینے کی ہڈیاں تو ان کو کیا کہتے ہیں ہم پسلیاں کہتے ہیں تو عورت کو پیدا کیا گیا کس سے پسلی سے وہ ان شعی ان فلاح اور یقینا پسری میں سب سے ٹیڑی چیز جو ہوتی ہے آلہ ہو اس کی اوپر کی چیز ہوتی ہے اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے پسلی میں جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑا ہوتا, ہوتا ہے فعین رحب تیم ہو کثرت ہو اگر آپ اس کو ٹھیک کرنے لگیں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے توڑ تو ڈالیں گے اگر کوئی آدمی کہے کہ جناب میں نے یہ پسلیاں جو ہیں یہ ٹیڑی ہیں ان کو سیدھا کرنا ہے تو کیا فائدہ کرے گا کہ نقصان کرے گا نقصان, نقصان, دلوقتي نقصان دلوقتي کرے گا فعن ذہب تقیم ہو ہو اگر آپ اس پسری کو سیدھا کرنے لگیں گے تو آپ اس کو توڑ ڈالیں گے وہ ان ترکتہ ہو لم یزل آوج اور اگر آپ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑی ہی رہے گی وہ پسری کیا رہے گی اگر آپ اس کو کچھ نہیں کرتے تو اس نے ٹیڑھی رہنا ہے اگر کرتے ہیں تو ٹوٹ جائے گی فسطو بن نسائی تو عورتوں کے بارے میں وسیعت قبول کرو اب جو لبرل قسم کے لوگ ہیں مرحد قسم کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ایسی باتیں کر کے عورت کی تو ان کی ہے کیا کہتے ہیں اسلام نے عورت کی کیا کی ہے جب کہ عقل مند لوگ یہ سمتے ہیں کہ اسلام نے ایسی باتیں کر کے عورت کے گھر کو اجڑنے سے بچایا ہے عورت کو بے سہارا ہونے سے بچایا ہے بجائے اس کے کہ خاون عورت پہ ظلم کرے اور معمولی سی غلطی اس کی برداشت نہ کرے اور اس کو طلاق دے کے فالغ کر دے اور اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ رہے کس کے پاس عورت کے پاس اپنے بچے لے کے گلیوں میں پھرتی رہے اسلام نے کیا کہا ہے اسلام میں مرد سے کہا ہے بھائی دھیان سے عورت کے مزاج کو سمجھو عورت کی طبیعت کو سمجھو اس کی یعنی کہاں سے پیدا ہوئی ہے اس بات کو سمجھو تو عورت کہاں سے پیدا ہوئی ہے پھر پسلی سے اماں ہوا کہاں سے پیدا ہوئی تھیں پسلی سے تو جیسے پسلی کے سے اگر آپ نے کام لینا ہے فائدہ اٹھانا ہے تو کس حالت میں کام لینا ہوگا ٹیڑھ پن کے ساتھ ایسے ہی ہے نا اگر سیدھا کریں گے تو کیا پسلی سے آپ فائدہ لے سکیں گے نہیں تو فرما ایسی عورت ہے کئی امور میں وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھے گی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی ضد میں واقع ہو جائے گی ہر درمی کا مظاہرہ کرے گی تو آپ نے وہاں پہ گزارا کرنا ہے چپ ہو جانا ہے صبر کر لینا ہے غصہ پی جانا ہے تب آپ کا گھر چلے گا اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے اپنی بیوی کو ٹھیک کرنا ہے بالکل ویسے ہو جائے جیسے میں چاہتا ہوں ادھر میں آڈر دوں ادھر یہ مان لے تو ٹھیک تو نہیں ہو سکے گی البتہ آپ کا گھر اجڑ جائے گا طلاق ہو جائے گی تو اب بتائیے اس حدیث کے ذریعے اسلام نے عورت کا فائدہ کیا ہے کہ نقصان کیا, کیا, کیا, کیا, کیا, کیا ہے مرد کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ عورت کسی مزاج کو سمجھو برداشت کیا کرو غسہ پی جایا کرو یہ تم چاہو کہ مکمل طور پہ تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے سو فیصد ایسا ممکن نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار چوبیس ون زیرو ٹو فور خا اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے امام بخاری ان ابی جو ہے فتح قال روایت ہے جناب ابو جو سے ابو جوفا کون ہے واہ بن عبداللہ السوائی قال وہ کہتے ہیں آ خن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمانہ و ابی دردہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کیم کیا سلمان فارسی کے مابین اور ابو دردا کے مابین ابو دردہ کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے زیادہ مشہور قول یہ ان کا نام ہے اویمر بن قیس الانصاری اور ادھر کون ہے سلمان فارسی ان دونوں کو کیا بنا دیا بھائی بھائی بنا دیا کیا بنا دیا بھائی بائی اور نبی علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا جب صحابہ کے نام مکہ سے اجر کر کے مدینہ آئے تھے تو مہاجر لوگ پریشان تھے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو آپ نے ایک مہاجر ایک انصاری کو بائی بائی بنایا اور یہاں پہ سلمان فارسی مکہ سے آنے والے نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کی بھی کوئی مستقل مدینہ میں ان کا ٹھکانہ نہیں تھا تو اس لیے آپ نے اے ان کے اور ابو دردا کی ماں کیا کیا بھائی چارہ کیمپ کر دیا ان کو بائی بائی بنا دیا فزارہ سلمان و دردائی تو سلمان نے ابوردا کی کیا کی زیارت کی ان کی وزٹ کے لیے گئے ایک دفعہ وزٹ کے لیے گئے کرنے والے کون ہیں سلمان اور کس کا وزٹ کیا جا رہا ابو دردا کا فرا امد دردا متبدیلا تو انہوں نے دیکھا کنہوں نے سلمان نے کس کو دیکھا امردا کو کیسے دیکھا متبدیلا کہ انہوں نے کام کاج کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کام کاج کے ان کے زیب و زینت والے نہیں کوئی شوق قسم کے کپڑے نہیں کوئی ایسے کپڑے نہیں جس میں ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو یا حسن و جمال نظر آئے یوں لگتا تھا کہ جیسے کام کاج کے علاوہ انہیں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے بس یہی ان کی زندگی ہے اور یہ عمد دردا کون ہے کیونکہ امردردا دو ہیں ایک ابو دردا کی پہلی بیوی ان کو بھی امدردا کہتے ہیں دوسری امدردا کی دوسری بیوی ان کو بھی عمد دردا کہتے ہیں تو یہاں پہ کون سی مراد ہے پہلی صحابیا جن کا نام تھا خیرا تو یہ یعنی کہ سلمان نے دیکھا کس کو امر دردا کو متبدیلاً کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کام کاج کے اور اس سے پتا چلا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا فقال اللہ تو سلمان نے اس سے کہا کس کہ سے امر دردا سے ماشا کا تمہارا کیا حال ہے یعنی کہ تم نے اپنی ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے قالت تو وہ کہنے لگی کون درد امر دردہ احوق ابو دردہ لیس صلاح حاجت فی دنیا تمہارا بائی ابو دردہ اسے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کی کوئی چاہت نہیں ہے اور یہاں پہ اضافہ آیا ہے ایک اور حدیث میں یہ اب ابھی ہم جو حدیث پڑھ رہی ہیں تو بخاری شریف کی ہے لیکن ابن خزیمہ میں یہاں پہ اضافہ آیا ہے کہ تمہارا بھائی ابو دردہ اسے دنیا کی کو حاجت نہیں ہے یسوم النہار وقوم ال دن کے ٹائم روزہ رات کے ٹائم تھا جب یہ صورتحال حال ہو خامد نے بیوی بی کو پوچھنا ہی نہیں تو وہ کپڑے اچھے سے اچھے کیوں پہنے وہ اپنا اہتمام کیوں کرے یہ کہنا چاہتی ہوں میں دردہ فجا ابو دردہ تو کون آئے ابو دردا آئے اور ترمدی میں ہے کبو دردا تو سلمان فارسی نے انہیں ویلکم کیا انہیں خوش آمدید کہا فسان اعلی ہو تو ان کے لیے کھانا تیار کیا کس نے ابو دردا نے ابو دردا نے کھانا تیار کیا اور بیوی سے کہا کہ نہیں کھانا تیار کرو اب کھانا تیار ہو گیا فقال اکل تو سلمان کہنے لگے آپ بھی کھائیں سلمان کیا کہنے لگے آپ بھی کھائیں کالا تو کہنے لگے انیسائیں میں تو روزے روزے روزے کی حالت میں ہوں کون کہہ رہے ہیں ابو دردا کالا ما بھی آ کر سلمان فارسی کہنے لگے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ نہیں کھائیں گے جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں, نہیں, کھانا. نہیں کھاؤں گا کالا راوی کہتے ہیں ابو جو حیفہ فا تو ابو دردا نے کھانا کھا لیا وہ بھی کھانے میں شریک ہو گئے کھویا کہ روزہ توڑنے پہ مجبور کیا کہ کی نہیں کیا تو نفلی روزہ جو ہے آپ توڑ سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ سے کبھی مطالبہ کر لے تو آپ توڑ سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو ولیمے کی دعوت دی گئی ہے سوموار کا دن ہے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ ولیمے کی وجہ سے روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس وجہ سے قضا واجب نہیں ہوگی نفلی رودے کی قضا بھی نفلی رہے گی روزہ آپ نے توڑ دیا تو روزہ کیا تھا نفلی تھا کدا کیا ہے نفلی ہے اعتکاف کی بھی یہی صورتحال ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اردو سپیکنگ ممالک میں پاک ہند میں بڑا مسئلہ ہے اس چیز کا اعتکاف سے کوئی نہیں سکتا بھی اتقاف آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا تھا منت نہیں مانی تھی نظر نہیں مانی تھی آپ اتکاف بیٹھے ہیں تو تین دن کے بعد آپ کے والدہ فوت ہو گیا آپ کے چچا فوت ہو گئے آپ اتکاف چھوڑ سکتے ہیں آپ کے والد صاحب بیمار ہو گئے ہاسپٹل میں ہیں آپ اتقاف چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی قزا واجب نہیں ہوگی جب اصل اتقاف واجب نہیں تھا تو قدا بھی واجب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ قضا دے دیں نفلی روزہ آپ نے توڑ دیا بہتر یہ ہے کہ اس کی قذا دے دیں لیکن واجب یہ ضروری نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے فلما کا انل لے لو جب رات ہوئی تو ذہاب ابو دردا یقوم تو ابو دردا قیام کرنے لگے نماز پڑھنے لگے قالا تو سلمان کا نم سو جائیں فنام سو گئے کون ابو دردا سم یقوم پھر وہ کھڑے ہوئے پھر وہ قیام کرنے لگے ان کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے کیونکہ ان کو تو عادت ہی پوری رات قیام کرنے کی نمازیں پڑھنے کی اور ابو در جو ہیں سلمان ان کو سنانا چاہتے ہیں ان کو کہانی آئے فقال تو سلمان نے کا نم سو جائیں فلمبا کان امن آخری لے لی رات کا آخر تھا قال سلمان سلمان نے کہا کملآن اب اٹھیے فصل لایا تو دونوں نے اب کیا پڑھی نماز پڑھی دونوں نے نماز پڑھی ان کی تجد وغیرہ پڑھی فقال سلمان تو سلمان نے ان سے کہا کن سے ابو دردا سے, سے ان علی ربی کا علی کا حق تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے وری نفسی کا علی حق کا حقہ اور تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے تمہارے نفس کا حق ہے وہ علی اہلی کا علی کا حق اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے اور ابن خزیمہ میں آتا ہے یعنی آیا وہ ان علی غیفی کا علی تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا حق ہے فعاطق الدی حق ان تو ہر حقدار کا حق ادا کرو ہر حقدار کا حق ادا کرو یعنی کہ یہ ہے اسلام یہ ہے اعتدال نماز کے ٹائم رب کا حق ادا کریں تب بیوی کے پاس نہیں بیٹھنا بچوں کے پاس نہیں بیٹھنا لیکن اس کے علاوہ بچوں کے حقوق بھی ادا کریں ما... ماں کا حق بھی ادا کریں باپ کا بھی ادا کریں مہمانوں کی بھی ادا کریں کیا سنہری اصول ہے فعتق الدی حق حق ہر حقدار کو اس کا حق دیں اور یہاں پہ میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے بھائیوں کو کہ یہ الفاظ اپنی بیوی اور اپنی ماں کے اوپر بھی فٹ کریں جیسے ماں کا حق دینا ضروری ہے ایسے بیوی کو بیوی کا حق دیں جیسے بیوی کا آپ حق دے رہے ہیں ایسے ماں کا بھی حق دیں کئی لوگ ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرتے ہیں اور کئی بیوی کی محبت میں ماں پہ ظلم کرتے ہیں فعطی حق ان حق ہر دار کو کیا دیں اس کا حق دیں فاطن نبی یصلی اللہ علیہ وسلم تو ابو دردا کس کے پاس آئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے فضا کردا علی تو یہ بات آپ سے ذکر کی کہ سلمان نے ایسا کیا میرے ساتھ روزہ میرا توڑوا دیا اور پھر یہ آخر میں نصیحت کر کے گئے ہیں فقال یو صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ وسلم نے صدقہ سلمان, سلمان سلمان نے سچ کہا ہے درست کہا ہے ٹھیک ہے تو کیا پتا چلا پھر اب بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے بیویوں کو ان کا حق دینا چاہیے ہر قسم کا ان کا حق دیں لباس کے لحاظ سے کھانے کے لحاظ سے رہیش کے لحاظ سے زواجی تعلق جو ہے وہ قائم کریں بیوی بی کو اس کے سبھی حقوق دیں اور ایسے ہی آپ والدین کو بھی ان کو حقوق دیں مہمانوں کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیں ہر ایک حق دار کو اس کا حق دیں اور اپنی نیند بھی پوری کریں اور رات کو تہدد کی نماز بھی پڑھیں رودے بھی رکھیں ناغا بھی کر لیں یہ طبیعت میں ایک اعتدار ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور ہم سب کو اس سقامت دے اور ہم سب کو اخلاص دے اللہ کرے یہ احادیث روزے قیامت ہمارے لیے مفید ثابت ہوں اور ہمارے لیے وبال نہ بنے ہمارے حق میں گواہی دیں ہمارے خلاف گواہی نہ دیں اللہ رب عزت تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے و آخا والا الحمد رب العالمین